لے تو یہ صرف ایک مثال تھی اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا لن یصلہ آخرہ دہی الامہ الا ما صالح بھی اولوہ کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے وہ صحیح راستے پر اسی وقت تک قائم رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ صحاب کرام کے راستے کو نہ اپنا جس طریقے سے انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کی تھی اور دین کو سمجھا تھا اگر اس طریقے سے لوگ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے صحابہ اکرام کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا عقیدہ رکھنے کے لیے کہا ہے اور کس طریقے سے دین کو سمجھنے کے لیے کہا ہے اور صحابہ کرام کے کرام کی عظمت عزت ان کی توقیر کس اعتبار سے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے خاص کر کے ایسے وقت میں کہ لوگ صحابہ اکرام کے خلاف ایک محاذ کھولے ہوئے ہیں اور ایک ایک صحابی کو چن کر کے ان کی غلطیوں کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو انسان تھے ان کی غلطی اگر بیان، ان کی غلطی اگر ہم بیان کرتے ہیں تو اس غلطی کو فلاں محدف نے بیان کیا فلاں مرخ نے بیان کیا نبی کے زمانے میں بھی یہ غلطیاں تھیں اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ہم گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں جبکہ محدطین نے جو ان کی غلطیوں کو ذکر کیا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں انشاءاللہ ان تمام اعتراضات کے جواب آئندہ ہفتوں میں آئیں گے لیکن آج ہم صحاب کرام کی فضیلت کو سمجھیں گے اور صحاب کرام کی فضیلت کو سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہیں اللہ نے کس طریقے سے اور کتنے زاویے سے صحابہ کرام کی عظمت کو قران مجید میں بیان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بعد اور صحابہ کرام اور صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگوں میں کیا حد قائم کیا ہے اور کتنی عزت دی ہے صحابہ کرام کو اور اسی طریقے سے ائمہ اعظم جو تابعین میں ہیں تبا میں سے ان کے بعد کے لوگوں نے کرام کی کیا فضیلت بیان کی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے تب جا کر کے دین اسلام کی صحیح سمجھ کی طرف صحیح سمجھ کی طرف ہمارے دل میں آ سکتی ہے اور ہم دین اسلام کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے جیسا کہ دو آیتوں سے بات گزری صحابہ کرام کا موضوع اتنا وسیع ہے اور اتنا اہم ہے کہ آپ یقین جانیں کہ اب تک ابھی سے چند سال پہلے تک تقریباً ایک ہزار دو سو بلکہ یہ کہیے تیرہ سو سے زائد تالیف صرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے ہو چکی ہیں یہ بھی آداد و شمار ایک انسانی ہے اور جو کتابیں مفقود ہو گئی بہت ساری ایسی جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا کتنی کتاب کتابوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا کتنی کتابیں جلا دی گئیں جب جنگیں ہوئی Uh, اس وقت میں ان تمام کتابوں کو چھوڑ کر کے جن کتابوں کا پتہ چلا تقریباً اس کی تعداد تیرہ سو ہے جو صحابہ اکرام کی فضیلت ان کی تاریخ ان کے سوانے اور ان کے بارے میں جو زاویہ ہیں ان کے تمام شعبۂ حیات کا ان تمام چیزوں کو اس کے اندر لکھا گیا تو ایک کتاب ہے معجم ما اولف صحاب ایسے کر کے کتاب ہے, نام ہے اس کے اندر تقریباً تیرہ سو کتابوں کا ذکر اس کے ملف نے کیا ہے اور سب سے پہلی کتاب جس نے صحابہ اکرام کی فضیلت کو بیان کیا ان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے جتلایا اور ان کے بارے میں پوری طریقے سے وضاحت کی وہ پہلی کتاب وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے جبریل کو دے کر کے جبریل علیہ السلام کو دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا تھا اور اس پہلی کتاب کا نام قرآن مجید ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام حقیقی ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ کلام تا قیامت باقی رہے گا اور جب تک یہ کتاب باقی رہے گی قرآن مجید اس وقت تک صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی جاتی رہے گی لوگ اس کو سنتے رہیں گے فضیلتوں کو سن کر کے لوگ اپنے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کریں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی اور ان کے ان کی فضیلت کو سن کر کے صحابہ کرام کی محبت سے سرشار ہوگا اور یقینا جو ان سے محبت کرے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے تو یقیناً یہ محبت اس کے رب کی رضا کے حصول کا سبب بھی ہوگا اور جنت میں کا ذریعہ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم چند آیتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے صحابہ اکرام کی فضیلت اور ان کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوگا سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ ہم نے تمہیں امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور وسط کا مطلب ہوتا ہے بہترین وسط کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ اوسط درجے کی چیز بالکل نہیں بہترین وسط مطلب ہوتا ہے خیر بہترین چیز جو ہوتی ہے اس کو وسط کہتے ہیں اور اردو میں معنی دوسرا ہوتا ہے ہمارے یہاں دوسرا ہوتا ہے تو اوسط وہ معنی اوسط درجے کی چیز ہے یعنی معمولی چیز ہے بہت اچھی نہیں تو بہت خراب بھی نہیں ایسا نہیں وسط کا مطلب ہوتا ہے خیر بہترین عدل. تو اللہ نے کہا امتم وسطا اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں اسی کی اسی آیت کی تفسیر ہوگی کیونکہ ایک آیت دوسرے آیت کی وضاحت بیان کرتی ہے اللہ نے کہا کنتم خیر خیرہ اخرجت اخرجت تو اس آیت میں جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ کہ تم کو اللہ رب العالمین نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا اور اس بہتری کی وجہ سے لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ کہ پچھلی امتیں جو آئیں گے جو آ چکی ہیں کل قیامت کے دن تم ان کے اوپر گواہ ہوگے اور تمہاری یہ فضیلت ہوگی تمہاری یہ خاصیت ہوگی کہ رسول علیہ کم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وہ قدارک اللہ کم امت تمہیں سب سے بہترین امت بنایا یقیناً اس بہتری کے اندر سب سے پہلے اولین صورت میں صحابہ کرام داخل ہیں کیونکہ اگر صحابہ کرام کو بہتر سے نکال دیا جائے امت میں جو بہترین اشخاص ہیں اگر ان سے نکال دیا جائے تو امت میں پھر کوئی بہتر بچے گا ہی نہیں تو عشایت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو امت وسط سب سے بہترین امت بنایا اور اس امت کا جو سب سے بہترین طبقہ ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طبقہ ہے عیسائیت کے تفصیر میں ابن جری تبری رحمہ اللہ کہتے ہیں كما هديناكم ايها المؤمنون بمحمد عليه الصلاه والسلام وبما جاءكم به من عند الله فخصصناكم بالتوفيق لقبر لقبلة ابراهيم وفضلناكم بذلك على من سواكم من اهل الملل كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من اهل الاديان بان جعلناكم امه وسطا اے امت مسلمہ اللہ رب نے کہا کہ جس طریقے سے امت مسلمہ کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت دیتے ہوئے سب سے افضل نبی عطا کیا اور وہ قبلہ عطا کیا جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا تھا اس قبلہ وہ قبلہ عطا کیا اس گھر کو قبلہ بنایا اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے مقابلے میں دیگر امتوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو فضیلت دی اور فضیلت کے ذمن میں یہ تھا کہ تمام امتوں پر یہ امت گواہ ہوگی اور ظاہر سی بات ہے کہ گواہی کے لیے جو شروط ہے کہ عادل ہونا چاہیے کہ امت بہت بہتر ہو اخلاق کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی تبھی اس کو گواہی کے لیے چنا جا سکتا ہے اگر کوئی جھوٹا ہو فس کو فجور کے اندر پڑا رہتا ہو تو وہ گواہ نہیں ہو سکتا ظاہر سی بات ہے کہ جو بہت سچا ہو جس کا دین بہتر ہو جس کا اخلاق بہتر ہو جس کا ایمان بہتر ہو ایسے ہی اشخاص کو اللہ رب العالمین گواہی کے لیے اختیار کرے گا اور ان اشخاص میں سب سے بہترین شخصیات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تھی اور اوسط کا مطلب خیر ہوتا ہے یہ ایک حدیث میں بھی ہے لیکن وہ حدیث صنعت رئیف ہے البتہ موقف صنعت سے صحیح ہے کہ ادا کان احب العمور الا اللہ اوسطحا کے اللہ رب العالمين کے نزدیک جو پسندیدہ امور ہیں وہ اوسط درجے کے ہیں تو اگر ہم اس کا مطلب یہ کریں گے اوسط درجے کے ہیں جیسا کہ ہم اردو میں کرتے ہیں معمولی درجے کے ہیں تو یہ اس جملے کا معنی صحیح نہیں ہوگا لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ کے نزدیک سب سے احب العمور الا اللہ کے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ امور وہ ہیں جو سب سے بہتر تو اوسط کا مطلب بہتر ہوتا ہے اور امام ترمیری رحمہ اللہ نے ابو سید خدی ردی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک ان سے ایک روایت نقل کی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عدل وسط کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل بیان کیا یعنی بہترین اور عادل کہتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ عادل راوی راوی کے لیے عدالت شرط ہے اسے کہتے ہیں جو دین اور ایمان کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر اخلاق میں بھی اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو دین کے اندر بھی کوئی کمی نہ ہو کسی بھی راوی کے ثقہ ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ عادل ہو کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اس کا راوی عادل ہو یعنی اس کے اندر دین ایمان اخلاق کی کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہو دین کی اور اخلاق کی کمی ہوگی تو پھر اس کے حدیث کے اندر بھی کمی ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ حدیث قابل رد ہو جائے گی۔ تو نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول عدل یعنی بہترین دین اور اخلاق کے اعتبار سے بہترین جب ہم خود اپنی گواہی کے لیے سوستے ہیں کہ ہماری گواہی ایسا شخص دے جس کی معاشرے کے اندر اہمیت ہو جس کی صداقت پر لوگ یقین رکھتے ہوں جن کی بات کو مانتے ہوں تو پھر اللہ رب العالمین پچھلی تمام امتوں کے اوپر ایسی شخصیت ایسی شخصیات کو کیسے گواہ بنا سکتا ہے جن کے بارے میں روافر اور خوارج مرتزلہ اور ان جیسے لوگ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں حتیٰ کے بعض لوگ انہیں جھوٹا کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار پر شک ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پچھلی امت کے اوپر گواہ بنایا جن کے اندر نوز باللہ دین ایمان اور اخلاق کی کمی تھی اس آیت کا انکار بھی لازم آئے گا تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام دنیا کے سب سے بہترین اشخاص اور سب سے بہترین لوگ تھے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کن تمخیر امتن اخرجت تم سب سے بہترین امت اور یقیناً اس بہتری میں سب سے پہلے صحابہ اکرام داخل ہیں اگر آپ کہیں پر کام کرتے ہیں اور آپ سب لوگ کوئی جاب کرنے والے ہیں کوئی تجارت کرنے والے ہیں کوئی علم کے میدان سے ہیں تو آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس جگہ پر جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اگر وہاں کا آنر جس نے اس کمپنی کو قائم کیا ہے آپ تمام لوگوں کو جمع کر کے کہے کہ آج تک جتنے لوگوں نے کام کیا ہے ان میں سب سے بہترین گروپ سب سے بہترین لوگ ابھی آپ لوگوں کی شکلیں موجود ہیں اس سے نہ پہلے کوئی بہتر تھا اور نہ مجھے لگتا ہے کہ آنے آنے والے زمانے میں آنے والے دنوں میں کوئی بہتر ہوگا تو یقیناً یہ آپ کے لیے آپ کے کام کے لیے آپ کی ایمانداری کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہوگی اور آپ دل میں خوشی محسوس کریں گے تو جب آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں کا آنر اگر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت اچھا کہہ دے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں تو پھر جن لوگوں کو اللہ رب العالمین اچھا کہہ رہا ہے تو یقینا اللہ رب العالمین کے اچھا اللہ رب العالمین نے اچھا کہا ہے ہماری اور آپ کی سند اور شہادت اور سرٹیفکیٹ کے مقابلے میں اللہ رب کی زیادہ قابل اعتبار کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قلعہ اللہ, اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے امن اسد من اللہ حدیثہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سے سچا کال کس کا ہو سکتا ہے اور اللہ رب العالمین پیچھے جب, جب سے دنیا قائم ہے اس سے پہلی دنیا کیا تھی آنے والی دنیا کیسی ہوگی کون کیا کرے گا کب کرے گا ہر ایک ایک لمحے کی ایک ایک سیکنڈ کی بات اللہ رب العالمین کو معلوم ہے ان تمام صحابۂ کرام کے احوال اللہ رب العالمین کو اس دنیا کے پیدا کرنے سے قبل انسانوں کی پیدائش سے قبل اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ان تمام چیزوں سے قبل اللہ رب العالمین کو ان تمام صحابہ کرام کے ایک ایک عمل ایک, ایک ایک حرکت ایک, ایک قول اور فعل کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم تھا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جب کہا ummatin, للناس, تو ان کے اندر جو بھی غلطیاں تھیں وہ تمام کی تمام غلطیاں ختم ہو گئی اللہ رب العالمین کی خیریت کی جو سند بہتری کی جو سند ہے وہ صرف باقی رہے گی کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بہت پہلے سے جانتا تھا جو, جو،, جو کمیاں تھی تھوڑی سی اللہ رب العالمین نے ان کمیوں کو نظر انداز کیا اور کہا کن تم خیر اخرجت تم دنیا کے سب سے بہترین امت ہو جو اس دنیا کے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو اس دین کے دفاع کے لیے دین کے نشر و اشاعت کے لیے پیدا کی گئی ہو تو یہ اللہ رب العالمین نے دو آیتوں کے اندر کہا کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو اور سب سے بہترین امت کی وجہ بھی بیان کی اخرجت ناف تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو اور آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ جس اس آیت کے مطابق جن لوگوں نے عمل کیا وہ صرف اور صرف صاحب احرام ہے کہ انہوں نے مکے سے دو ہجرت کی بعض لوگ ہبشہ چلے گئے اور بعض لوگ مدینہ آئے صرف اور صرف اپنے دین کو بچانے کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر صحیح سے اور اطمینان سکون کے ساتھ عمل کرنے کی خاطر ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو تمام چیزوں کو چھوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی انتقال ہوا مدینہ کے اندر تو اکثر صحابہ اکرام دوسرے ملک میں چلے گئے کوئی کوفہ چلا گیا کوئی بسرہ چلا گیا کوئی کہیں اور چلا گیا تاکہ ہم نے نبی سے جو دین کو سیکھا ہے اس دین کو ہم دوسروں تک پہنچا سکے اور صحابہ اکرام نے بہت ہی اچھے انداز میں پورے کامل طریقے سے اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچایا تا بالمعروف بل معروف وطن انل منکر امر بال معروف اور نہیں انل منکر اور خود احکام شریعت پر عمل کر کے دکھایا یہ تینوں شروط صحابہ کرام کے اندر اتم موجود تھیں اور ان تینوں شروط کی موجودگی میں ہی اس امت کو امت خیر بہتر امت کا لقب مل سکتا ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوتی ہے تو یہ امت بہتر نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوں گے اس امت کے اندر جو امر بالمعروف انل منکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے نیز یہ کہ خود بھی دین کے احکام پر عمل کر کے دکھاتے رہیں گے اور اس امت کے اندر یہ خیر کا لقب موجود رہے گا اور صحابہ اکرام اس آیت کے سو فیصد مصداق تھے اور اگر کوئی امر بل معروف نہیں انل منکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی تشویح اس کی تشویح یہودیوں سے کی جا سکتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کان اللہ تنا کر وہ لوگ جو آپس میں برائیاں کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے لا ین امن کر انف منکر کو دیکھ کر کے وہ لوگ اس کو روکتے نہیں تھے انکار منکر نہیں کرتے تھے اور آج کل ایسا مزاج چل پڑا ہے کہ تو مورا حاجی بگو یم من حاجی بگو کہ میں تمہیں حاجی کہوں تم مجھے حاجی کہو میں تمہیں اچھا کہوں تم مجھے اچھا کہ میری غلطیوں کے اوپر ٹپنی مت کرو میری غلطیوں کے اوپر تعلیق مت چڑھاؤ اگر میرا منہج غلط ہے اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دو میری اچھی باتوں کو لو تو نہیں انل منکر کا دروازہ دھیرے دھیرے لوگ بند, بند کرتے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھ لی فورا کہتے ہیں ان کی غلطیوں کو چھوڑو ان کے حسنات کو دیکھو یہ چیز صرف اور صرف صحابہ کرام کے تعلق سے تھی کہ ان کے غلطیوں کے اوپر کوئی زبان درازی نہیں کر سکتا کوئی نگاہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ان کی غلطیاں معاف ہیں بعد میں آنے والا اگر کوئی شخص منہجی غلطی کرتا ہے یا ایسی غلطی کرتا ہے جو امت کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے امت کے لیے صراط مستقیم سے ہٹنے کا سبب بن سکتا ہے کہ شخصیت جتنی بھی بڑی ہو اس کی شخصیت سے بڑا دین ہے اس کی سے بڑھ کتاب سنت ہیں ان کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں کے رد کیا جائے گا اور اگر اہل سنت میں سے نہیں ہیں تو جیسا کہ صحابہ کرام نے اور تابعین نظام نے فرق عبادلے پر رد، فرق باطلہ پر رد کرنے کا منہج اور طور طریقہ اپنایا تھا اسی طریقے سے ان کے اوپر رد کیا جائے گا ادب کے دائرے میں نہ یہ کہ بدزبانی کر کے یا زبان کا غلط استعمال کر کے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے تو نہیں انل منکر ان کے دائرے میں رد آتا ہے کسی کی منہجی غلطیوں پر ذاتی نہیں اگر کسی کے کوئی ذاتی غلطی ہے اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ان پر رد کرنا ہے تو پھر یہ غیبت ہو جائے گی لیکن اگر کسی کی منہجی غلطی ہے دین میں دین کی تشریح میں حدیث رسول کی تشریح میں اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے تو ایسے شخص کا پردہ فاش کیا جائے گا بتایا جائے گا تاکہ اس ایک شخص سے اقلیت ترک کر کے ہزاروں لوگ جو اس کے ماننے والے ہیں اس ایک صحابی کے تعلق سے بدگمان ہونا جائیں اور ایک صحابی کے تعلق سے بدگمانی گویا کہ تمام صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانی ہے بلکہ ایک صحابی کے تعلق سے بدگمانی گویا کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے بدگمانی ہیں اور عرش والے رب کے تعلق سے بدگمانی ہے اس لیے اس قسم کی جو غلطیاں ہیں ان کو لوگوں کو بتایا جائے اور اس کے اس عقیدے کی وضاحت کی جائے تاکہ گمراہی میں پڑنے سے لوگ بچے رہ سکیں تو کان اللہ تھا نا ہن من کرین اگر یہ امت امر بالمعروف اور نہیں منکر کو چھوڑ دیتی ہے تو یقین جانے کہ یہ امت یہودیوں کے راستے پر چلتی ہے کیونکہ وہ لوگ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے جیسا کہ سورہ معاہدہ کی آیت حبی سما لبی وہ لوگ بہت ہی برا کام کرتے تھے ان کا عمل برا تھا کیونکہ نہیں عن منکر ان کے درمیان رائج نہیں تھا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ نے دیکھا کہ دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر کا جملہ استعمال کیا سب سے بہتر خیر اس میں تفضیل ہے یعنی سب سے بہتر امت یہی ہے دنیا میں جتنی بھی امتیں آئیں جتنے بھی نبی کے ماننے والے آئے اس نبی کے امت سے بہتر کوئی نہیں گزرا اور اس نبی کی امت میں سب سے بہتر جماعت صحابہ کرام کی جماعت اور صحابہ کرام میں سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر عمر رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور چوتھا نمبر علی رضی اللہ عشا مبشرہ بدر میں شریک ہوئے پھر جو لوگ عہرد میں شریک ہوئے پھر جو لوگ سلح حدیبیہ میں شریک ہوئے پھر جو لوگ فتح مکہ کے موقع سے ایمان لائے اور اس طریقے سے صحابہ کے درجات اور طبقات ہیں لیکن خلاصہ کلام یہ کہ تمام صحابی ہیں ان سب کے حسنات اور فضائل کو بیان کیا جائے گا اگر کوئی ان کی غلطیوں کو بیان کرتا ہے تو اس کے تعلق سے امہ کے اقوال آئیں گے کہ وہ زندید ہے بلکہ بعض علماء نے کہا کہ وہ خبیت ہے اس کا باطن خبیت ہے کیونکہ اسے نہ اللہ پسند ہے نہ اس کے رسول پسند ہے اور وہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر انگلی اٹھائے تو کم سے کم وہ یہ جرت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب کرام تو ہمارے ہی جیسے انسان تھے ان پر انگلی اٹھاتا ہے تاکہ دین کے اوپر انگلی اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جائے یہ تمام باتیں انشاءاللہ آئیں گی تو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا عم کے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے ایسی قوم اس, اس ملت کے اندر ملت اسلامیہ کے اندر کون تھی صحاب اکرام سے بہتر کوئی ہو سکتی ہے مومنوں کے لیے بہت نرم ہوں گے شفیق ہوں گے مہربان ہوں گے ان کے مددگار ہوں گے ان کی نصرت و تاریخ کرنے والے ہوں گے انصاری صحابی کو سامنے رکھ لیجئے اس آیت کا انتباق ان کے اوپر من منجمی الوجو ہوتا ہے اس کے بعد کہازتی عل کافری کافروں کے خلاف سخت ہوں گے اور یہ بات صرف اور صرف جو سو فیصد فٹ آتی ہے وہ صحابہ اکرام پر آتی ہے سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے انہوں نے حقیقی جہاد بھی کیا زبانی جہاد بھی کیا جسمانی جہاد بھی کیا اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کیا اپنے مال کا نذرانہ بھی پیش کیا اپنی اولاد کا اپنے گھر کا جتنی بھی قسم کی قربانیاں ہو سکتی ہیں ہر ایک قسم کی قربانی صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر اور اس کے کلمے کی بلندی کے خاطر اس دین کے لیے صحابہ کرام نے پیش کیا اس کے بعد اللہ نے کا ولافون جب وہ دین نشر اشاعت کریں گے تو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ایک تم ہی آئے ہو دین کو سمجھنے والے ایک تم کو سب سے زیادہ فکر ہے دین کو بڑھانے کی یا پھر کوئی آپ کو ڈرائے دھمکائے کہ صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کرنا چھوڑ دو تو کی دعوت دینا چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا تمہارے مال کو نقصان پہنچایا جائے گا تمہیں پوری طریقے سے عذیر دینے کی کوشش کی جائے گی ان تمام چیزوں کے صحابہ اکرام پرواہ نہیں کرتے تھے تو اس آیت پر اگر کوئی پوری طریقے سے فٹ آتا ہے تو وہ ایک ہی جماعت ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت اور جس قدر لوگ بعد میں آتے گئے اسی قدر دین سے دھیرے دھیرے دوری بڑھتی گئی اور آج ہم اس قدر دور ہو گئے کہ صحابہ کرام کے خلاف بولنے والے لوگوں سے بلکہ صحابہ کرام کے خلاف تعلیم دینے والے لوگوں سے ہم اپنی دوستی بھی بنا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے کون محبت کرتا ہے آپ کی محبت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کریں جن سے اللہ نے اور اس کے رسول نے رضامندی کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا ہے یہ معیار ہے یہ میزان ہے اگر آپ اس میزان پر پوری طریقے سے نہیں اترتے ہیں تو یقین جان کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کمی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے جہاد کا ذکر کیا ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم جن لوگوں نے اللہ پر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال سے اپنی جان سے اور الذين آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والے لوگوں کو پناہ دی دین اسلام کی مدد کی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے ولی ہیں اور اس کے بعد آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین فرماتا الا اکم المین حقا یہ لوگ سچے اور پکے مومن ہیں یقینا یہ آیت صرف اور صرف صحاب اکرام کو فٹ آتی ہے اگر اس آیت کو بعد کے لوگوں کے اوپر اگر ہم منطبق کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی اور اس آیت پر سو فیصد جو اترنے والے لوگ ہیں بعد کے لوگ نہیں ہو سکتے صرف اور صرف صحابہ اکرام کی جماعت ہو سکتی ہے تو یہ صفات اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے اور اللہ رب المین نے ان تمام کے توبہ کو قبول کر لیا جو انصار و مہاجرین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب تبوک میں شریک ہوئے تھے تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا واقعہ ہے تقریباً سن ہجری میں غزب تبوک واقع ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اللہ العالمین نے ان تمام لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اب توبہ جب قبول کر لیا ہے اور توبہ انہیں کی قبول کرتا ہے جن سے رب محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ یحب طوابین اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو جن سے رب کو محبت ہو اگر ہم ان سے محبت نہ کریں یا ان میں سے کسی ایک کی غلطی کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے تشتبام کر دیں تو اللہ رب العالمین کو اس کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ سکتا اگر آپ کو اپنی عاقبت خراب کرنی ہے تو آپ اپنی عاقبت صاحب کرام کے تعلق سے زبان درازی کر کے خراب کرتے رہیں اسی طریقے سے <تصفح> اللہ رب المین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے پہلے پہل جیسے ردی اللہ کو آپ لے لیں ردی اللہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے و عد الحم اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہے ایسی جنت جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے ایسے باغات جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گے الفوز العظیم اس سے بڑی بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے اللہ نے کہا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا دار عمل ہے اور جنت دار القرار ہے جہاں پر صرف اور صرف سکون ہوگا تکلیف وہاں پر نہیں ہوگی دار التکلیف جنت نہیں ہوگی والسابقون الأولون من اس کے بعد اکرام کی صفت کو اللہ جو, جو لوگ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ایسے نبی کی جو امی ہے وہ ان کا ذکر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی پاتے ہیں انجیل میں بھی پاتے ہیں اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے کی حرام چیزوں کو خبیث چیزوں کو حرام قرار دینے کی اسی طریقے سے <تصفح> فل لدین امنوبی اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں وطب نور اللہ اور اس نور کی اس روشنی کی پیروی کرتے ہیں جو روشنی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کی الا اکم المفل ہون تو نبی کی مدد کرنے والے نبی کی عزت و تعظیم اور توقیر کرنے والے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر ایمان لانے والے کامیاب ہیں ابھی آپ نے دیکھا اوپر میں اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کیا ان کے لئے انہیں اللہ رب العالمین نے جگہ کا اولائکہم المؤمنون حقا یہی سچے مؤمن ہیں کہہ رہا اللہ رب العالمین یہاں پر اولائکہم المفلحون وہ سب سے وہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تعیید کرتے ہیں تو صحابہ اکرام سے بڑھ کر کے اس لقب کو پانے والا یا اس آیت کے مطابق جس کے زندگی ہوگی وہ صحابہ اکرام کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسری فرمایا۔ اللہ, تحت اللہ رب المام تمام سے رضامندی اظہار کر دیا رضامندی کا اظہار کر دیا ان تمام لوگوں سے جو لوگ سلح ہدیبیہ کے مطابق جو بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے اس میں جو لوگ بھی شریک تھے اللہ رب العالمین سے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف انہی لوگوں سے بلکہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ اوپر آیت گزری سورہ توبہ کی رضی اللہ, عنہ وردو عنہ کی اللہ تمام صحابہ کرام سے, سے راضی ہیں اور ایک اور بات یاد رکھیں اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو کبھی بھی صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا ہے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا صحابہ کی عداوت اور نفرت کو آپ کے دل میں کوئی نہیں بٹھا سکتا ہے بس اس آیت کا آیت کا ایک حصہ آپ یاد رکھے انفاص ان اللہ لا يرضا عن القوم قومین اللہ رب العالمين فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا فاسقوں کو کبھی پسند نہیں کر سکتا جب صحاب اکرام کو اللہ نے کہہ دیا ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضو عن کہ اللہ رب العالمين ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے ان میں کوئی بھی فاسق نہیں تھا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے اوپر فسق و فجور کا اطلاق ہوتا ہو تو اس آیت کو یاد رکھے کوئی بھی کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرے یا آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ فلاں صحابی کے اندر یہ غلطی تھی تو آپ سیدھا کہیں ان اللہ اللہ القوم الفاظ تو اللہ رب العالمین نے رضامندی کا اظہار ایسے لوگوں سے کیسے کر دیا جب کہ اللہ کہتا ہے فاسق سے اللہ رب العالمین رضا کا اظہار نہیں کر سکتا اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا تو یہ جملہ قرآن مجید کے ایک آیت کا ہے ان اللہ لا يرضا عن القوم الفاسقین کہ اللہ رب العالمین فاسق و فاجر جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہیں ان سے کبھی بھی محبت اور رضا کا اظہار نہیں کر سکتا ایک آیت اور ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاثِ الس تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو اللہ ہی کی زمین ہے اللہ ہی کا آسمان ہے اس کے اندر جتنی بھی خزانے ہیں جتنی بھی دولتیں ہیں، جو بھی میرات ہیں تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی تو اس لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو جملہ کہا وہ کہ من من دیکھے کہ تم میں کا تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے قبل ایمان لا چکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر چکے ہیں قتال کر چکے ہیں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں یا اس جہاد میں شریک ہو چکے ہیں ان کا درجہ اس قدر بلند ہے اتنا عظیم درجہ ہے ان کو ایسی عظمت حاصل ہے کہ فتح, فتح مکہ کے بعد ایمان وال, لانے والے صحابہ کرام ان صحابہ کرام کی برابری نہیں کر سکتے جن صاحب جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل ایمان لایا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اللہ کے دین میں خرچ کیا ان لوگوں کی برابری وہ صحابی نہیں کر سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تو پھر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں یا پھر جو لوگ تیرہ سو چودہ سو سال کے بعد ایمان اسلام کے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں یا مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ ان صحاب اکرام کی برابری کیسے کر سکتے تو پھر زبان یہ دل کس طریقے سے راضی ہوتا ہے اور زبان کیسے جر کرتی ہے کہ صحابہ اکرام کے خلاف اس زبان کو حرکت دی جائے اور دل کے اندر ان کی نفرتوں کو پالا جائے جبکہ اللہ نے صحابہ اکرام کو کہا جو بعد میں آنے والے ہیں کہ تم بھی صحابی ہو وہ کل اللہ ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہے لیکن یاد رہے کہ جو لوگ پہلے اسلام قبول کیے اور جو لوگ بعد میں اسلام قبول کیے دونوں کے دراجات میں کافی فرق ہے جنت میں دونوں جاؤ گے البتہ جو دراجات ہے جو ان کے قربان ہے. ان قربانیوں کا عشر عشیر بھی تم پیش نہیں کر سکتے حدیث اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے نہیں اللہ رب العالمین نے ان صحاب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت پہلے سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے اس سے قبل اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کرام کو اختیار کیا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کے لیے اور قبل یہ کہ اسلام آئے قبل یہ کہ اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے اللہ رب المین نے صحابہ اکرام کا ذکر پچھلی امتوں میں اور ان کی کتابوں میں کیا تھا چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ولدین جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام کافروں پر سخت ہیں روحما انبائنہم آپس میں اتنے نرم ہیں اور اس نرمی کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ کتنے ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں مہربان ہیں تو ہجرت کے موقع سے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے اس وقت میں انصار صح انصاری صحابی یعنی اوسو حضرت کے جو صحابہ کرام تھے ان کی مہربانی ان کی شفقت ان کی ہمدردی ان کی ان کا تعامن جا کر کے دیکھیں کس طریقے تو انہوں نے اپنی زمین کو اور اپنی چیزوں کو صحابہ اکرام کے ساتھ شیئر کیا اور دینے پر راضی ہو گئے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس سے آپ کے ایمان کو تازہی ملے گی خاص کر کے آپ صحابہ اکرام جو انساری ہیں ان کے واقعات کو پڑھیں ان کے تعاون کا جذبہ جائے کر کے حدیث تاریخ اور سیر کے کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو ملے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم ہوتے ہیں اور ایسے نہیں کہ عمل سے دور ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے زبان پر اسلام ہے لیکن جتنا اسلام ہمارے زبان پر ہے شاید ہی اس کا دس فیصد ہمارے عمل اور ہماری زندگی میں ہوگا لیکن اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دی تراہم رک سج ان کو دیکھیں گے رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں یعنی وہ کثرت سے اللہ کے سامنے جھکنے والے اللہ کے بندے بن کر کے رہیں گے کثرت سے نمازے پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کریں گے ایک تو نبی کے ساتھ ہوں گے دوسرا یہ کہ دین کا دفاع کریں گے اور اسی پر بس نہیں کریں گے کہ میرے مجھے کسی بڑے کا ساتھ مل گیا بلکہ راتوں کو وہ اللہ کے سامنے روتے گڑ گر گڑاتے ہوں گے اور دن کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کے دفاع کے لیے اپنے دونوں قدم پر ہمیں ہما وقت تیار رہتے ہوں گے تو اللہ نے کہا من اللہ کہ اللہ کی رضا کو بھی وہ تلاش کرتے ہیں اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کس عمل سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس کا فضل حاصل ہو جائے ہمیشہ اسی فراق میں رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیما ان کی ان تمام چیزوں کی علامت ان کے چہرے سے ظاہر ہوگی کہ راتوں کو کس طریقے سے وہ جگتے ہیں کیسے سجدے کرتے ہیں کتنا لمبا لمبا قیام اور رکو کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں ولی کمتم فتح یہ مثال اللہ نے توریت میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم ہوں گے کفار کے خلاف سخت ہوں گے اسی طریقے سے رکو اور سجدہ کرنے والے ہوں گے اللہ کی رضا کو تلاشنے والے ہوں گے اللہ نے کہا کہ یہ مطالعے اللہ نے توریت میں ذکر کیا صحابہ کا ذکر توریت میں آیا ہے کہ وہ انصفات کے ہوں گے وہ مت الحمل اور مثال جو انجیل کے اندر جو مثال آئی ہے کزر ان اخر جشت اہو فرح فسطی یو جزرا کہ ایک پودے کی طریقے سے اخرج شت اہو جو کوپل نکلتی ہے سیدھی اس طریقے سے ہوں گے جیسے صاحب کرام شروع میں کم تھے پھر اس کے بعد ان کی طاقت بڑھتی گئی اور طاقت اس قدر بڑھی اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے اس قدر ان کی مدد کی کہ اخیر میں جا کر کے اتنی بڑی قوت بن گئی کہ دنیا کی تمام باطل قوتیں ان کے سامنے تاب نہیں لا سکتی تھیں پستوخی جیسے پودے کی ڈنڈی موٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے کیونکہ شروع میں جیسے پودا نکلتا ہے تو ہوائیں اس کو ادھر ادھر مارتی ہیں تو دونوں طرف وہ مائل ہو جاتا ہے لیکن وہی پودا جب کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی ہلا نہیں سکتا پھس توا الاسوخی وہ اپنے اوپر کھڑا ہو جاتا اپنی پنڈلی پر کھڑا ہو جاتا ہے يعجب الزراع جو کھیتی کرنے والا ہوتا ہے اپنے پودے کی یہ شکل دیکھتا ہے کہ اب تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ ہے اپنے اوپر کھڑا ہے اب یہ ہمیں فائدہ دے گا تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کا یہ عمل اللہ اس کے جب صحابہ کرام کے قوت میں اضافہ ہوا دین پوری طریقے سے مضبوط ہو گیا تو اللہ نے کہا الیوم اتممت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا لیغیر بهم ال صحابہ کرام کی شان و شوکت کفار کو بہت بھاری پڑتی ہے اس آیت کی تفسیر میں امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ نصارہ شام کے جو نصارہ تھے جنہیں لوگ عیسائی کہتے ہیں سر نصارہ کہنا چاہیے کان ادارہ الصحابہ رضی اللہ نصارہ جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی وہ لوگ جب صحاب اکرام کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے خیرمن الحواری یہ نفیم ہے بلاغ نام کہ یہ صحابہ اکرام یہ لوگ جو ہیں ان تمام جتنے بھی نبی کے حواری ان کی نصرت مدد کرنے والے ان کے ساتھ رہنے والے گزرے ہیں ان تمام لوگوں سے یہ صحابہ اکرام بہتر ہے یہ گواہی نصارہ کی تھی ماں شہیدا کہ دشمن جو گواہی تھے اس سے بڑھ کر کے فضیلت اور کیا ہو سکتی یہ کہاوت ہے مشہور ہے وسدہ علی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کور نصارہ اس بات میں سچے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہوں گے اور سب سے عظیم ترین ہوں گے نیز یہ کہ ان کے ہاں جو بھی کتابیں مشہور ہیں متداول ہیں جیسے انجیل ہے اس قبل کے قوم میں سے قبل قوم میں طوریت ہے یا صحف ابراہیم صحف موس علیہ وسلات وسلام یہ کتابیں ہیں ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے تو ان صفات سے یہ لوگ صحابہ کرام کو پہچانتے تھے نصارہ جب شام کو فتح کیا صحابہ کرام نے اور وہاں جا کر کے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا تو نصارہ نے کہا کہ یہ لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں کیونکہ ان کی مثالیں صحابہ کرام کی صفات کی مثالیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جیسا کہ امام مالک رحم اللہ نے ذکر کیا اور اسی آیت سے امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا لیافار کہ صحابہ اکرام کے شان و شوکت صحابہ اکرام کی یہ ترقی کفاروں کو ناگوار گزرتی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو صحابی سے نفرت رکھے گا وہ کافر امام مالک رحم اللہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں اس لیے امام مالک رحم اللہ کہتے تھے کہ رواف جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض لوگ ان میں سے الوہیت کے قائل ہیں اور تمام صحابہ اکرام کے تکفیر کے قائل ہیں سوائے چند ایک کے پانچ یا دس صحابہ اکرام کے تمام صحابہ اکرام کے تکفیر کے قائل ہیں امام مالک رحم اللہ کہتے تھے کہ وہ لوگ کافر ہیں بہرحال یہ امام مالک رحم اللہ کی بات تھی اور ایک آیت ہے مینل ما صدق اللہ علیہ وما بدلو تبدیلا کے صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے سودا ما ماہد اللہ علیہ کہ جو ان لوگوں نے عہد کیا تھا اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں پر بیعت کی تھی ان تمام باتوں کو ان لوگوں نے سچ کر دکھایا اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس تمنا میں جی رہے ہیں ان کا بھی وقت آئے گا اور ان لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی کہ آج ہم ایمان لائے اور ہو کر کے کے مارے گھر کے کے مارے اندر بیٹھ گئے اور آج آ, آ, آ, ہو کر کے صرف بالمعروف کا نعرہ لگانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر نہیں انل منکر کریں گے تو لوگ چھٹ جائیں گے دور چلے جائیں گے لوگ ہمیں کیا بولیں گے اتحاد نہیں ہو پائے گا تو وہ لوگ یہ ایسا اتحاد نہیں کرتے تھے کہ جس اتحاد سے کتاب و سنت کے احکام منتشر ہوتے ہوں اور کتاب و سنت کے احکام کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہو بہرحال صاحب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے پوری قرآن کی آیت بھری پڑی ہے یا ایک جملہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی آیتوں کے اندر جنتیوں کا تذکرہ ہے جنت میں جانے والوں کا تذکرہ ہے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والوں کا تذکرہ ہے ان تمام آیتوں کے اندر سب سے پہلے مراد صحابہ کرام ہے کیونکہ اگر وہ نہیں گیا جنت میں تو پوری امت نہیں جا سکتی ہے کہ جن سے رب راضی ہو جو جنت بنانے والا رب ہو اگر وہ ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا تو پھر اس دنیا کے اندر کون ایسی جماعت ہے جسے جنت میں جگہ ملے گی تو جتنی بھی جنتیوں کے تذکرے کے تعلق سے آیت ہے جتنی بھی قرآن مجید میں ان تمام کے اندر سب سے پہلے پہل مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی تعریف بیان کی اور ان کے تعلق سے امت کو تلقین کی اور وسیعت کی مختصر وقت باقی ہے تقریباً پانچ منٹ تو صرف میں ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کے بعد بات کو ختم کروں گا شاید آپ کے ہاں مغرب کا وقت بھی ہو جائے یہ جبیل کی بات ہے اور جو لوگ دوسری جگہ سے سن رہے ہیں تو جبیل والے جبیل دعوی سینٹر کے لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ درس اور تقریر سے زیادہ اہم نماز ہے کیونکہ ہم یہ تمام چیزیں اس لیے سنتے ہیں یا اس قسم کے دروس دینی دروس میں اس لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ ہم نیک اعمال اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے کو اچھی طریقے سے انجام دے سکے تو اگر ہم تقریر سننے میں نماز کو ضائع کرتے ہیں تقریر پوری رات سنتے ہیں اور فجر میں جا کر کے سو جاتے ہیں تو ایسی تقریر صحیح تقریر نہیں ہے اور نہ ایسا سننا صحیح سننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری سے روکے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی میرے صحابی کو برا بھلا نہیں کہ دراصل ہوا کہتا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور اتنے بڑے مجاہد ہیں کہ انہیں سیف اللہ کا لقب ملا اللہ کی طلبا ان کے درمیان اور ایک اور جلیل القدر صحابی ان کے درمیان کچھ باتاں باتی ہو گئی آپس میں الجھ گئے معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کریں گے معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ غلطی کس کی ہے خالد کی عبد الرحمن ابن عوف آف کی رضی اللہ عن بالکل یہ نہیں پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان کیا اور کہا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے لا تصبو اصحابی کہ میرے ان صحابہ کرام سے زبان درازی نہ کرو جو لوگ میرے ساتھ ہجرت کیے اور جو لوگ پہلے پہل اسلام لا چکے ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یعنی جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور جو لوگ پہلے ایمان لائے ان کے درمیان کا فرق دیکھیے دونوں صحابی ہیں اور دونوں کے درمیان کا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صحابی جو میرے اوپر پہلے ایمان لائے ایسے وقت میں کہ جب پورے مکہ والے ان کے ان کو ظلم دیتے تھے اور یہ مکہ والے کے ظلم کو سہتے ہوئے اس وقت ایمان لائے اپنے ان, ان, ان, ان کو مال کے چھیننے کی دھمکی دیتے تھے ان کو مارنے کی دھمکی دیتے تھے اس کے باوجود ان تمام دھمکیوں کو برداشت کرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے ایسے وقت میں انہوں نے ایمان لایا ایسے وقت میں جب میرے ساتھ رہنا کسی کا جرم سمجھا جاتا تھا ایسے شخص کو اذیت دی جاتی تھی اس وقت ان لوگوں نے میرے اوپر ایمان بھی لایا اپنا مال بھی لچھاور کیا بلکہ میری خاطر اپنے گھر کو اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کیا ایسے لوگ اگر ایک مٹھی چیز بھی خرچ کر دیں تو اے خالد رضی اللہ عنہ اور تمہارے ساتھ یا تمہارے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں یقین جانو اگر تم لوگ اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو ان کی ایک مٹھی خرچ کی ہوئی چیز کے برابر یہ اہد پہاڑ کے برابر کا سونا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے صحاب اکرام کے درمیان جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور پہلے ایمان لائے دونوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درجات کے درمیان اتنا اونچا اور اتنا بڑا فرق بتایا تو پھر جنہوں نے جن کی آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نہیں کیا ہو جن کے کان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سنے ہی نہ ہو وہ صحابی سے مقابلہ تو دور کی بات ہے ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں چھ جائے کہ کوئی آئے اور اپنی گندی زبان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کھولے تو اس لیے ان کو وہ فضیلت ملی کیونکہ انہوں نے تنگی کے وقت میں پریشانی کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبو اصحابی صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہو انشاءاللہ اسی حدیث سے پھر آئندہ ہفتہ بھی تشریح ہوگی کیونکہ پانچ بج کر کے نو منٹ ہو گیا ہے ایک منٹ واقع ہے اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اس مجلس کو بابرکت بنائے اور ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کو منہج صلف یعنی صحابۂ کرام طام کے مطابق سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر اس کے دین کی خاطر کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے خاطر قربانی پیش کی تھی اللہ العالمین اسی طریقے سے ہمیں بھی اس دین کے خاطر قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و جزاکم اللہ و خیران جزاکم اللہ خیران جزا اللہ تعالیٰ کو جزا خیران تا فرمائے آمین مجھانا ایک اعلان کرنا تھا کہ انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا سوا چار بجے شروع ہوگا چار بج کر کے پندرہ منٹ سے پانچ بج کر کے پچیس منٹ تک رہے گا انشاءاللہ کیونکہ نماز آگے جا رہی ہے تو آنے والا جو درس ہوگا جمعہ کا انشاءاللہ شاء چار بجے شروع ہوگا اللہ تعالی سب کو اپنے کا کام حاصل کرنے کی توفر بھی اعلان کرنا تھا جزاک اللہ خیر اور امید ہے کہ اگلے جمعہ کو بھی آپ سب لوگ ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں گے اور اس طرح کے دینی پروگرام سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اقوال اور ان کے, کے مناظ کی روشنی میں ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ان کو بہتر بدلاتا فرمائے عامر اللہ عالمی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو جی وعلیکم السلام نہیں سے ختم ہو گیا